بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے حامین الک فی مبین مبارکہ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 امر انه هو السميع العليم رب السماوات واچی وما بينهما ان كنتم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 اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو لا الہ الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں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 رسولم مبین کو لم جن ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی یہ اس کی طرف ملتف نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باونلہ ہے انکم ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے یوم بل بکو شل کم تفم جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے ولقد قبلهم قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم ان کمر سو مل چالو آل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 وَإِنِّي عُذتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن ترجمون وَإِن لَم اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باس رہو بہ اومجرم آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں تصری بدیل ام نمت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 جوں آئوں نام کری و نتی سکی وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخرين فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا نوم <مُنظرين> غوری کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار نہل تھے جو وہ چھوڑ گئے کتنے ہی ایش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے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 انہو کان عالیا من المسرفین اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ هم من ما بلاء اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائی جن میں سریع آزمائش تھی ال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 وما خالقون السمااواتِ وال الأبَّ وم بينهُ م لا عیب م خلانا ہو إللا بالحقِّ لا علمون یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بناتی ہیں۔ ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لا يُغْمِي مَوْلًا عَمْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 الحمین زکوم کا درخت گناہگار گار کا کھاجا ہوگا تیل کی تلچٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے خذوه الى ثم من عذاب إنك انت تروسب کر سی ملحمی ما كنتم پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچو بیچ اور انیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب چکھ اس کا مزہ بڑا زبردست اس دار آدمی ہے تو یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے إن في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس مت متقابلين زوں جن یون فیحبی کلین لو کول موت تل نل جہی فو